بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا افتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى والصادقين والصادقات وقال الله تعالى فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اِنَّا صِدْقَ يَهْدِي إِلَى البر وَإِنَّا الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ صدق الله العظيم وصدق رسولہ النبي الكريم ترم مجاهدين اسلام انصار و اور جانثار و فدائی و شیر و السلام علیکم و اللہ و برکاتہ جل جلالہو کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچو کے تاتھ ہو جاؤ اور اسی طرح اللہ جل جلال نے صورت الاحزاب کی پینتیسو آیت میں سچے مرد اور سچی عورتوں کی تعریف فرما کر یہ وعدہ کیا ہے آج اللہ عظیم کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور عظیم اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے سورہ محمد کی اکیسویں آیت میں اللہ جل جلال کا ارشاد ہے فلو صدق الله اگر یہ لوگ اللہ کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرتے لکان خيرا لهم تو یہ ان کے لیے اچھا ہی ہوتا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه کہ سچائی نیک عمل کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیک عمل جنت کی طرف لے جاتا ہے وہ رجوح اللہ صدیقہ اور انسان سچ بولتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے نزدیک اسے صدیق لکھا جاتا ہے وہ نلکبی بہدیجور اور جھوٹ برائی اور بدکاری کی طرف رہنمائی کرتی ہے وہ نل پجور یہ اور بدکاری جہنم میں جانے کا سبب بنتی ہے وَإِنَّ لا لَيَكْزِبُو اور انسان جھوٹ بولتا ہے حتى يُكْتَبَ عند اللَّهِ كَذَّابًا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دروغ کو اور جھوٹا لکھا جاتا ہے حضرت ابو محمد حسن بن علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حفظ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ حدیث یاد کی ہے داما یریب کا ہلا یریب کا شک والی چیزوں کو چھوڑ کر ان چیزوں کو اختیار کرو جن میں شک نہ ہو تو قسط مانی نہ اس لیے کہ سچائی اطمینان ہے ولکی بریبا اور جھوٹ شک اور شبہ پیدا کرنے والی چیز ہے سچ بولنے والے مطمئن رہا کرتے ہیں اور جھوٹ بولنے والے شک و شبحے میں رہا کرتے ہیں پریشان ہوا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اِنَّ <بَيُحْلِك> سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے رومیوں کے بادشاہ ہرقل نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا پیغمبر علی وسلام کے بارے میں معلومات کی تھی ہرقل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سوال پوچھا تھا کہ محمد تم لوگوں کو کس چیز کا امر کرتا ہے قال ابو سفیان پلتو میں نے کہا محمد ہمیں ان باتوں کا امر کرتا ہے وہ ابو لا وحدہ بھی سی آ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو شریک نہ ٹہراؤ وترکوما ما آبا کم تمہارے آباؤ اجداد جس دین پر ہے اسے چھوڑ دو جو کچھ وہ کہتے ہیں انہیں چھوڑ دو ان کے عقیدے کو چھوڑ دو ان کے نظریات کو چھوڑ دو وہ امرونتی اور محمد ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے وہ اور سچائی کا حکم دیتا ہے ولافاسی اور پاک دامنی کا حکم دیتا ہے وہ قلتی اور رشتے داری قائم رکھنے کا حکم دیتا ہے حضرت بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالی سے شہادت طلب کرے اللہ, منازل اللہ تعالی اسے شہیدوں کے مرتبے تک پہنچائے گا وہ ان ماں تعلیٰ اگر وہ اپنے بستر پر کیوں نہ مارا جائے جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے سچائی کے ساتھ اور صدق و اخلاص کے ساتھ شہادت طلب کرے گا اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کے مرتبے تک پہنچائے گا اگر کے وہ اپنے ہی گھر میں کیوں نہ مارا جائے میرے دوستوں میرے ساتھیوں ہم الحمدللہ مجاہدین ہیں اور اللہ کے راستے میں نکلے ہیں ہمیں تین اچھی صفات کے ساتھ موصوف ہونے کے لیے مکمل کوشش کرنی چاہیے اور جھوٹ وغیرہ قسم کی گندگی اور بری عادتوں سے ہمیں بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے اس لیے کہ اللہ تعالی جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اسے کذاب لکھ دیتے ہیں اپنے دفتر میں اور اپنے رجسٹر میں اس کو کذاب لکھ دیتے ہیں اور کذاب جب جہنم میں جانے والا شخص ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان شخص ڈرپوک ہو سکتا ہے مسلمان شخص بخیل ہو سکتا ہے لیکن مسلمان شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا اس لیے میرے دوستو ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے سچائی اختیار کرنی چاہیے ہمیں اپنے تمام معاملات میں سچا ہونا چاہیے اپنے تمام وعدوں میں سچا ہونا چاہیے تمام باتوں میں سچا ہونا چاہیے اپنے اخوال اقوال اور افعال میں ہمیں سچائی کا اظہار کرنا چاہیے اللہ جل جلال کا ارشاد ہے کہ ایمان والو یا یادین اللہ سے ڈرو وقون واسعتی اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اسی طرح اللہ تعالی نے سچوں کی تعریف اور سچوں کی پہچان اور شناخت بھی خود ہی بیان کی ہے سورت الحجرات میں اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا اللہ کے پیغمبر پر ایمان لایا پھر انہوں نے کوئی شک نہیں کیا وجاہد فیصدی اللہ اور انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ جہاز کیا بلائی کہوں ساد فون یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ صادقین ہیں میرے دوستو الحمدللہ ہم جس جہاز میں مصروف ہیں پاکستان کے ناپاک فوج اور ان تنزیروں کے ساتھ ہم جس کشمکش میں اور جہاز میں مصروف ہیں اس میں مصروف ہونا یہ سچوں کی علامت ہے یقیناً ساجین اور سچے ہی ان مرتدین اور منافقین کے خلاف لڑتے ہیں اور جو لوگ ان کے خلاف نہیں لڑتے اور جو لوگ ان کو ابھی تک اپنا دوست سمجھتے ہیں اور ان کو ابھی تک اپنا خیر خواہ سمجھتے ہیں وہ اللہ پر ایمان لانے والے لوگ نہیں ہیں اپنے ایمان میں مشکوک ہیں اگر ان کو اپنے ایمان میں شک نہ ہوتا تو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے اور مظلوموں کی مدد کرتے اور ان ناپاک کونزیروں کے خلاف اسلحہ اٹھاتے اور وہی سچوں میں سے ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ کی خصوصی لعنت ان پر آئی ہوئی ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کے باوجود اللہ کے رسول کی حدیثوں کو سننے کے باوجود اور مجاہدین کی قربانیوں کو دیکھنے کے باوجود بعض لوگوں کے دلوں میں ان خبیب فوجیوں کی محبت موجود ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ وہ لوگ اپنے ایمان میں سچے نہیں ہیں اگر وہ اپنے ایمان میں سچے ہوتے اللہ پر ایمان میں وہ سچے ہوتے اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے میں وہ سچے ہوتے تو وہ ضرور ان ناپاک فوجیوں کے خلاف جہاد کرتے اور ان ناپاک فوجیوں کے خلاف اسلحہ اٹھاتے میرے دوستو کل ہی یہ اعلان ہوا ہے کہ پاکستانی حکومت اور امریکی حکومت کے درمیان نیٹو سپلائی کے لیے معاہدہ ہوا ہے یہ اعلان اس بات کی کھلی اور شریف دلیل ہے کہ یہ کفار کے دوست ہیں یہ کفار کے ایجنٹ ہیں یہ کفار کے نوکر اور مزدور ہیں اگر کہ یہ لوگ دس سالوں سے مسلسل یہی خدمت کر رہے تھے مسلسل نیٹو اور امریکہ کی غلامی کر رہے تھے لیکن الحمدللہ اب اس معاہدے سے مزید یہ بات کھل گئی ہے کہ یہ اللہ کے دشمن ہے یہ اسلام کے دشمن ہیں یہ امت کے دشمن ہیں یہ محمد الرسول اللہ کے دشمن ہیں یہ مظلوموں کے دشمن ہیں یہ پاکستان کے دشمن ہے اور یہ پاکستان کے نظریاتی اثاث کے دشمن ہیں اس لیے میرے دوستو ان کے خلاف جاری جنگ میں برپور عیمت کے ساتھ اور برپور قوت کے ساتھ ان پر حملے کیجیے اور ان پر فدائی حملوں میں اضافہ کیجیے اپنی نیتوں میں سچائی پیدا کر کے ان کا اور اور کے اوپر حملوں میں اضافہ کیجیے اللہ تعالیٰ ضرور برور اپنے سچے لوگوں کو کامیاب کرے گا وعد اللہ حق اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے اللہ غالب عمری اللہ تعالیٰ اپنے امر میں غالب ہے ولیکن اکثر النات لا يعلمون لیکن اکثر لوگ ان باتوں کو نہیں جانتے اللہ تعالی مجاہدین کو ثابت قدم فرمائے اللہ تعالی مجاہدین کو صادق اور سچا بنائے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے وصل اللہ علی سیدنا محمد وبارک وسلم والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ